نملہ صاحب کو کو کیا راولش لو شوہ I'm mm -hmm. کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چاہتا ہے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوں ہمارے ساتھی کہنے لگا کہ میں سلسلے میں داخل ہوا اور بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں بڑی دعائیں قبول ہو گئی تھیں بڑی تسلی ہو گئی کہ آپ کے میں داخل ہو گئے ہیں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس سے ملے لیکن کچھ عرصے کے بعد دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ جو دعائیں مانگتے تھے قبول ہوتی تھی آپ دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں انہوں نے آگے سے مزید جواب نہیں ہونے کا کہ خدا بننا چاہتے ہو مختصر جواب دیا کہ یہ تو جو چاہے سو ہو ما المایید ادار راد کون کے حکومت الگ الگ ہے خصوصیات ہیں پال مایوری کرتا ہے جو چاہتا ہے ادارہ رادا شیئن کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرے گا یہ کولر لہو بھیا اس کو حکم ہو ہو جائے گی باقی کسی کا بس کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کر لے جو چاہے سو اس لیے ہر کام کے لیے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ <سؤال> تعالی بغیر اسباب کا کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام قانون قاعدہ یہ بنایا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم بھی انوے اشریہ نو فیصد جو ہے وہ اسباب کے پابند قرار دیے گئے ہیں جو موجود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں انہوں نے شاید نو سے بھی سطح کم آتی ہے شاعری ایک سے بھی کم آتی ہے یہ بات شاید ایک سے بھی کم آ رہی ہے کہ ورنہ عام طور پر سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا اسباب پا, کا پابند بنایا کہ اسباب کو اختیار کریں گے تب ہم کام کریں گے ہمارے ساتھی سب نے کہا کہ ایک تکوینی بزرگ کے ساتھ میرا تحرف تھا اور رابطہ تھا مجھے پتہ تھا کہ یہ تقوینی بزرگ ہیں اور ان کی اور کرامتوں میں سے ایک کرامت بھی ہے کہ یہ ازارہ میر کا فاصلہ منٹوں گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ایک جگہ جانا تھا اس میں پہاڑی کا سفر تھا پیچھے اترے جب واپس چڑھ رہے تھے تو بہت مشکل سفر تھا میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھے ہیں اور میں جو ہوں تو میں تو چڑھ سکتی ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میں نے ان جی گاجی میں آنکھیں بند کر کے پیٹ پھیر کر بیٹھتا ہوں آپ چڑھ جائیں اوپر فوراً اور میں جو ہے تو آہستہ آہستہ چڑھتا جاؤں گا آؤں گا پیچھے سے تھوڑا سرکاری سواری سرکاری کام کے گئے استعمال ہوتی ہے استعمال کی ایسی ایسا مجھے اختیار تو دیا حاصل ہوئے ہو چار وقت ایسا کی گرامت ہے کہ وہ گاڑی ملی ہوئی ہے اور بس جس وقت جس طرح کیا بیماری اور سبانہ ہو گئی تھیں تو یہ جی پاک کرنا چاہتا ہے یہ جی بلّہ کا کامر ہوتا ہے ایسے بزرگوں نے فیصلہ باد کے قادی بتایا تھا میں وہ واقعی وہاں کے مقامی آدمی مقامی کے آدمی نے خاص تو کہا یہ تو ہندوستان بغیر ویزے کے جاتا آتا ہے ہمارے ڈاکٹر امتاز صاحب کوئی مر جماعت نہیں تھی پرچر ویزے کے بغیر چلے جاتے آ جاتے ایک عجیب لطیفہ پیش آیا ایک یہاں جماعت آئی ہوئی اربوں اس میں شام کے علاقے کا کوئی آدمی تھا جماعت میں آئے ہوئے تھا ان اربوں کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک مقامی عالم کی خدمات اثر کی گئی جو کہ غیر مقلد تھے. تھے غیر حدیث تھے غیر مقلد غیر مقلدین اگر تو کئی باتوں میں بیچاروں کی وہ ہوتی ہیں معلومات کم ہوتی ہیں نہیں مانتے اس کو تو ایک جو ہے تو یہ اکرامار کے سرد ہے ماننے میں ان کا موقف ہوتا ہے یہی بولی صاحب جو تھے کہتے کہ شادی کے ساتھ ہی میں چلا تو مجھے حیرت تھی کہ جو بات میرا دل میں آیا اس کو وہ بتایا مجھے جو بات میرا دل میں آیا اس کو کہتا گیا کہتے میں نے اسے کہا کہ تو تو میرے عقیدے کا متضل کر رہا میرا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوال مل غیر کوئی نہیں ہے تو اس کو متضل کر رہا کہ جو بات میرے دل میں آتی ہے اسے کہتا جاتا ہے اس نے کہہ رہا جیسے کہ کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ تو علم غیب نہیں ہے علم غیر تو ہے جو اللہ کا ذاتی جاتی ہے اپنا علم ہے باقی انسانوں کو کوئی کرامت اگر حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا کرتا ہے نہ ہی کوئی کشف حاصل ہے تو یا تو کوئی سب وسطے اختیار کیا اس سے حاصل ہوا ہے یا جو ہے تو کوئی اللہ کا تھا کرتا ہے اپنا ذاتی تو نہیں ہے تو اس میں کہتے پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ اسرائیل چلے جائیں تبدیلی کا کام کرنے کے لیے تو میں نے کہا جی میں تو سر میں کیسے جاؤں ساحل کا ہمارے پاسپورٹ میں شامل نہیں ہے تو ہمارے پاسپورٹ پر تو ویزا ہی نہیں لگتا اسرائیل کا تو میں کیسے جاؤں نہ کب میں گئی کوئی ضرورت نہیں خیر میں اس کے گزرنا تھا گزرا تو بات قیمت کرنی تھی تو یہ ہے کہ ان بزرگوں نے کہا کہ سرکاری ساری سرکاری کام استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس اختیار میں تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ شوق دینے شوق دینے موج دینے میں فرق ہوتا ہے شوق دئیے جو کرتا برتم بزاری کرتے ہیں سرامت میں شوق دینے میں موج دینے میں فرق ہوتا ہے شوپ دا کرنے پر ہر وقت قادر ہوتا ہے وہ ہر وقت کر سکتا ہے شوبدہ باز جو ہے کیونکہ اس نے مشق ہے ایک چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو ہر وقت کر سکتا ہے اور موجودہ جو ہوتا ہے موجودہ ہم یال ہے مسلاسام کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اس لیے جب آسار فرون کے جادوگروں نے لاٹھیوں کو رسیوں کو پھینکا جو خیلو کرنا اتفا جب وہ نظر آنے لگی ایسے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہوں تخجل میں ایسے نظر آنے لگی گویا کو دوڑ رہی ہوں تو فوج سفید نفسیف مصر امام کو اپنے دل میں خوف محسوس ہو تو خوف کا محسوس ہونا یہ شخصیت کے کمال کے خلاف نہیں ہے یہ انسان کی عام نفسیات ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی نفسیات درست ہے جو خوف محسوس ہو رہا ہے اس کی نفسیات درست ہے اب دیکھ رہے دیکھنے یہ بات یہ ہوتی کہ خوف محسوس ہونے کے بعد ردمل کیا کرتا ہے بھاگتا ہے یا ٹھہرتا ہے یا ڈرتا ہے اور مسئلے کو حل کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے بس شخصیت نہ بھی شروع ہوتی ہے اگر تو خوف کے مارے بھاگ گیا تو مطلب یہ کیا بھی ہے نہ شخصیت خوف محسوس کر کے اس پر قابو پانے کی منصوبہ بندی شروع کی تو یہ تو اس شخصیت کو باقاعدہ خوف محسوس ہوا اور انہوں نے لاٹھی گراف کیوں uh. ایک خوف محسوس کیا دوسرا یہ ہو گیا میں کیا کروں اس کے مقابلے میں کہ اس کو لاٹھی کو سام بنا دینا کہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے فوج نفسی خیفا آگے کیسے آئے تجربہ کہا انکل آلہ تو ہم نے کہا آپ گھرے نہیں آپ ہی غالب ہوں گے اور آپ کیا تصویر اختیار کریں میں اس سے پہلے آیا تھا مافی وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہم نے جیسی کو بس پھینکو جی والی معافی یمینک ایسی اثار کو پھینکو جو اس اثھار کو پھینکا تو فیضا ہی تھا اس کے بارے میں ان کے لگے کے, کے بارے میں کہا ہے کان نہاتا تھا وہ تھی تو نہیں ریفائی لو وہ تھی تو نہیں لیکن مقوت متحدہ پر اثر ڈال دیا اور کوئی انسانوں کے تو خیرہ متاثر ہو کر یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دوڑ رہی ہیں حالانکہ وہ دوڑ نہیں رہی تھی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن مسلسل کے اثر لاٹھی کی فہمے کے بارے میں وہ فرمایا کہ وہ خیر نہیں تھا ہی حیت وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا دوڑتا ہوا سانپ تھا اور جو آگے بڑھا اس نے ساری لڑکیاں لاٹیاں ساتھ کر لی کھا ڈالی وہ تو ساری آئے پھر کیسے آ جیسے نہیں تو آشرت حلولا پڑھیں گے اس طرح ہوا کہ جب یہ ہوا تو ایک تو جادوگروں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ اس لاٹھی نے سب کو کھڑب کر دیا اس کے بعد پھر جو تھی وہ اپنی پرانی سیرت سورت پر نہیں آئی سیرت پر آ گئی جو اس کے اخواص پہلے تھے اس پر آ گئی اور ان کی لاٹھیاں اور لاٹھیاں اور رسیاں صحیح نہیں تو انہوں نے کہا جادو کا جادو جو ہے وہ صحیح صحیح نہیں ہو سکتا جادو کی اتنی کرسانی نہیں ہو سکتی کہ یہ ہو جائے ان کی کرسانی اتنی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے تو لہذا یہ جادوس ہے اوپر کوئی چیز ہے اور واقعی جو کہہ دیو جو آخرت کا اور اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے یہ آدمی یہ واقعی ٹھیک بات ہے اور بس سب آگے بڑھ کر مان لے آئے تو وہ اس وقت مسل اسلام کو بھی محسوس ہوا ہے کہ وہ جو موجودہ ہے اور کب اختیار میں نہیں اللہ کا امر ہے اللہ کا امر ہوگا تو ضرور پذیر ہوگا اللہ کا مر نہیں ہوگا جبکہ شوبدہ جو ہے وہ جادوگر کے شعبہ باغ کے ہاتھ میں ہوتے بھر وقت کر سکتا ہے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے ہم اسکول پڑھتے ہیں اسکول میں مداری آیا کتر سال میں ایک دفعہ کرتب دکھانے کے لیے تو ہیڈ ماسٹر صاحب کرتوی دکھلاتے تھے بعد میں پیسے جمع کرتا رہا سارے طلبا سے جس آدمی نے گھر سے پیسے لائے ہوتا تھے کچھ وہ مداری سبق میں آیا تھا نے کھایا تھی وہاں تاکہ ہمارے ایسا دکھا رہے بھی پیسے جمع کر کے اس کو دے دیتا تھا رکھے اس طرح اور تین پیالوں میں سے اس نے تین گولوں کو بائیس گولیاں بنایا چار پیالے نئے گولی رکھی تھی تو में اسے اٹھا کر گولی میں ڈالتا تھا اور پھر جو ہے تو دوسرے بند کر کے رکھا تو دوسرے سے اٹھا رہا تھا کر تین گولیاں کو اس نے بائیس بنایا ہمارے سامنے اب میں اسے قریب دیکھ رہا تھا کہ بدل پناہ کیسے اس کا کرتب میں نے سیکھ لیا کرتب میں سیکھ رہا چلا کہ لڑکوں کو کھا کے آئے کہ تو وہ میں تین گولیوں کو باعث پناہ کر دیتا ہوں. وہ کرتا ایسا تھا کہ اس اس سے گولی اٹھائی نا اٹھائی اٹھائی تو اس کو اس نے جھولی میں کر کے ڈالا نہیں ہے پھر نکال دیا اور اس جگہ اس کو رکھا گیا اتر کر کے آتمکار سے گٹکے ہوئے دوسرے پہلے کے نیچے اس کو رکھ دیا اس گولی کو اس گلی اٹھا دی وہ کرتب کر رہا تھا اسے باعث بنا کر دکھائی دیر شوق دباغ ہر وقت قادر ہوتے اپنے پھیل پر اور موجود پر اللہ کا نبی بھی قادر نہیں ہوتا اس کو بھی اس بات کی یہ کہ آپ اللہ کا عمر کیا آئے گا اس کی اور کی لڑکیاں اور رسیاں شام بن گئے تو فوج رسی نفسیفہ دوسرے اسلام کو اپنے بات میں خوف محسوس ہوا کیا آپ پتنی کیا ہوگا صلی اللہ باغ نے فرمایا کہ وہی وہ ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے آپ نے اثار کو پھینکے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں یہ جو ہے تو پھر آسار جو اسلام بنے پور ہوا آنے. تو ایسے یہ بات اس کی, عرض کی کہ ہمارے آپ سارے جو ہیں جو یہ بات کبھی آج میرے دن بن رہے کہ گویا خدائی اختیار ہمارے اختیار میں آ جائیں جو ہم مانگیں وہ ہوں جو ہم چاہیں وہ ہو جائے اور تو میرے فاروقہ تلام کا دور ہے اتنا عدم انصاف اتنا عدم انصاف ہو رہا ہے کہ خلیفہ خود رات کو گشت کرتا ہے اور گشت کے دوران جو دودھ میں پانی ڈالنے تک کے کو معلوم کر لیتا ہے اتنا عدم صاف ہے چودہ پکانوں والا کتا پہنے ہوئے اور قاد کے زمانے میں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا وہ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں جب تک لوگوں کو سلن نہیں ملے گا میں بھی نہیں کہوں گا اتنا عبد الصاف کر اور کہا تھا اتنا عبد الصاف اور کہا تھا اور کہا کر بندوبست کر رہے ہیں کر کے بیس ہزار آدمیوں کو تو روزانہ مدینہ مراوارہ کھانا پکا کر خود کھلاتے تھے اور انہوں نے مصر کو اپنے گورنر امر بن حضی اللہ کو خط لکھا وہ جنا منور کہا تھے یار تم وہاں مدد کھاتی پی رہے ہو اس کا کیا بندوبست کرو گے تو ہم نے کہا میرا ممنہ فکر نہ کریں میں اتنا بڑا قابلہ غنم کا گندم بیج... کا بوٹوں کا قابلہ بھیجوں گا کہ ایک شراب کا مجمورے میں ہوگا اور ایک سرف کا خراب دوسرے میں ہوگا یہ مسلسل غلط آتا رہے یار ایسے ہلاک تو نہیں تھے گلا رہا لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہمارے اس کو کیونکہ آپ نے سیاسی عمل سے حکومت حاصل کی ہے زیادہ موجود سر کو جائز ہو گیا میرے کو آگے کر اسمگلنگ کرکسرا جو ہے تو وہ ہوگا مصر میں ہوگا دوسرے کے بعد اور وغیرہ میں ہوگا اتنا بندوبست کیا انہوں اور پھر بھی جو ہے تو کہاں دور نہیں ہوگا ایک آدمی نے بکری سے کی باقی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا خون ہی نہیں نکلا زبی کے وقت کے وقت خون نہیں نکلا تو ترکلی شاہ صاحب کیا ہوتا ہے بس یہ خون نہیں نکلا آپ سے نہیں پوچھا آپ سے نہیں پوچھا یہ یہ ہاں جی ہالو گیا میں شریف پھیر دی اور ہلو گیا ہالو گی خون نکلے مولک صاحب نے تو صاحب نے نہیں پوچھا خیلا پکار ہے دوسری خیر بتائیے جیسے مولک صاحب نے بتایا کہ یا جو ہے تو کیا خون نکلے یا حرکت کر لے بعض اگر کٹنے کی حرکت کر لے تب بھی یہ کہ اس کا ذریعہ درست ہو گیا اور بعض ابھی وہ کرنے کے خون نکلے تو درست درست ہو گیا چلیے کسی سے کسی سے کو ہو جائے تو یعنی ذرا بھی شک و شدہ کی گزائش تھی چھوڑی ہوئی ان کو ان کو بڑا دکھ ہوا اور ان سے چیخ نکلی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راب کے دور کو یاد کیا یاد کیا تو ان کو خواب خواب میں ضرورت ہوئی اور وہ پیغام لے کر سیدھے عمر فاروق کے پاس آئے اور دستک دی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفر کو پھر یہ دروازہ کھولو تو فوراً دروازہ کھولا ان کو بات یاد ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں دروازہ کھولا پھر اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں ضرورت ہوئی ہے تو پھر تو اس میں اس بات کی تنقیدی کی گئی کہ آپ جو ہے اسباب رضایے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تم نے صاحب اقرام جمع کیا کہ ایسا خراب آدمی دیکھا ہے آپ بتائیں مجھ سے کون سی کوتاہی ہو رہی ہے کہ حضور سلم کی طرف سے ایسا پیغام مجھے ملے ہوئے صاحبہ نے عرض کیا کہ امیر المام آپ نے اسباب رضاحیہ کو اختیار کیا ہے احباب روحانی اختیار کرنے کی ضرورت ہے واقعی صلاح سرکا پڑی کراقت سسکا پڑی اور ابھی گھروں کو واپس نہیں تھے کہ میں ایسی بارش ہوئی اور مجھے پورے والد صاحب یاد نہیں اور غالباً بعد میں اسے آواز بھی آئی کہ اب ہف کی جو اپکار تھی اس کا نے جواب دے دیا احداز کے طور پر جو ان کا نام پکار دیا والد صاحب جن کو اللہ سے بار نے احداز بخشا علیہ وسلم بخشا کی روزہ بتا رہا انہیں جب ان کو طلاق ہو گئی دے دی تھی تو وہی لازل پر کیا آپ ان کو ان سے رجوع کریں واپس کریں اطلاق کو دو باتوں پر ایک حفظہ جو ہے یہ بڑی گزار عورت ہے اور دوسرا جو ہے اللہ تمہارے کا سال کو عمر فاروق کی دلداری کرنے کی مخصوص ہے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس بات پر ان کو دکھ نہ ہو ان کی بیٹی کو طلاق ہوگی اعزازات ہیں جو اس میں خیر ایسا عدم صاحب کا دور ہے اور اس میں جو تو کہا تو کیا ہے تو کہاں ہو گیا ہے اب اللہ تعالیٰ پر تو نہیں اور ایک دفعہ ہمارے پاس ایک جماعت آئی ہوئی تو اس میں ایک برخدار بڑا گلے من تھا جو امیر صاحب تھے کہ مجھ سے تقریر نہیں کراتے تو آخر امیر صاحب نے اس سے تقریر کروائی تقریر جو اس نے کرائی اس نے کہا تقریر نے اس نے تقریر جوش صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک صلاح کو مجبور کر دیا سب لوگوں کو بڑا مزہ آیا ایسی تکلیف جو و خروش تو میں جب بھی میں موجود ہوں تو نام لکھنے کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ ایک بات کو مجمن سن کر گیا ہے جانے سے پہلے درست سمجھے جی. اور میں ہر جگہ اسی بک کو بولیں گے وہ تو ماشاءاللہ اللہ تو اردو کی تحریک ایسی ہے کہ آج جو بات رائے میں کی گئی تھی درست یا نادرست ہی. وہ مہینے بعد جنوبی افریقہ میں اور جنوبی امریکہ میں بولی جا رہی ہوتی ہے بادشاہ برفان نے کیسا زبردست بیان کیا کہ اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو منا دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی مجبور نہیں کر سکتا ایک دفعہ بولی صاحب بیان کر رہے تھے دیں بھی کوئی کتابیں بتا رہے ہیں پڑھی میرے کہتے اللہ تبارک نے قرآن پاک میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں کہا ہوں صاحب کوشش کیا وہ کرے جو مجھے قادر نہ ہو کوشش اس کے لیے بولا جاتا ہے تو نہ والا کوشش نہیں کرتا ہے کوشش کی ضرورت ہمیں آپ کو کیا آپ کی فیشن سے بتأثر ہو گیا کہ الفاظ کو لے رہے اپنی تقریر میں الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں جو جزید لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کے بارے میں جس خانے کا جس درجے کا جس چیز کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اسی کا حل ہے وہ کہتا کہتے ایک, ایک لڑکی دور دراز گاؤں میں بہی گئی تھی تو اس نے کافی عرصے کے بعد اس علاقے کو یاد نہیں آیا خود بھی نہیں آ سکے اس نے کہا کہ علاقے, علاقے ملک, ملک سوکھتے ہیں علاقے کا ملک کون بن گیا اس سے کہا کہ سات لار ملک چاہیے آپ کے باپ ملک ہو تو وہ روئی روسی کیوں خوش میں چاہیے تھا اور نے کہا ریزا مطلب ہے کہ خان شڑی پاتی نہیں جی. <laughs> تو کوئی کام کاج میں رہا ہی نہیں کوئی کام کاج رہا ہی نہیں ہے <laughs> <laughs> ہی نہیں؟ <laughs> <laughs> <laughs> تو بات کیا روسی جی ہاں <laughs> جی اسباب میں لگنے کا ہمارا الگ سب کو ہے نہیں اس باب میں لگے آدمی اسباب جو ہے نا ایک دفعہ میں نے بیان میں کہہ دیا کہ جو جس جو آدمی جس, جس آدمی پھا کے ہوں فی الحال وہ بار بچے پھا کے فلاح ہیں تو اس, اس کے لیے جو ہے سوال کرنا واجب ہے ہمارے ایک مکھی صاحب احتساب میں آئے ہوئے تھے وہ بول کے ہماری طرف پڑھ آدمی کب ٹھہر سم میں نے کہا سر اس کے لیے سوال کرنا واجب ہے اور سوال کرنے پر اس واجب کا سواب بھی ملے گا مفید یار ڈاکٹر صاحب جائے نور سواب جی منہ کھلے غلط نہ معاف کی غلط ہے تو اللہ معاف کرے فرمائے منہ پر بات آ گئی کہہ دی مالی صاحب چلے گئے سال جو ہے تو سال کتنے مہینے پک نہیں حوالے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے, دیکھت رہے پھر کافی کہ بال مکی صاحب ہمارے یہاں نے کہا تھا اور سچ بات ہے صاحب ایک آدمی کے بال بچے بھوکے مر رہے ہیں تو اس کے لیے سوال کرنا جائز کی بات ہے واجب کی بات اور اگر ایک امر کو واجب قرار دیے شریعت نے تو کیا واجب کا سواب نہیں ہوتا امر واجب ہے پر نہیں اور سواب پر سواب ہے اس واجب پر, سواب ہے اس واجب پر سواب نہیں ہے یہ تو بات امر فاروق میں سلی فکر کی بنیاد ہے اور میں نے کہا یہ نور نوار اور وہ کون سی ہوتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں نا وہ ایک وہ بڑی مشہور کتاب ہے بہت, بہت سحمان اس کے بڑے توضیع تلوی ہاں جی توضیع تلوی جو ہے ہماری تلاش اس کا نام لینا ہی مشکل ہوتا ہے توضیع نہ پڑی ہوئی ہے نہ کچھ پڑی ہوئی ہے اور توضیع تلوی اس کو کورٹ کر کے اصول کو کا فیصلہ کرتا ہے انہوں نے فاروق کر دیا تو دوری فراست مانی دوری مانی جس سے اللہ نے اس کو خیمتا فرمایا ہوا ہے ان تب اللہ یہ فرقانا تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ فرقان بنائے گا بات اللہ نور پیدا کرے گا وہ نوران تو خیر جی عرف یہ ہے کہ آج کوشش کرتے ہیں اپنے اف باپ کا اختیار کرتے ہیں دعا مانگتا ہے دعا مانگنے کے بعد پھر جو ہو گیا با اس وہی اللہ کا فیصلہ تھا وہی تقدیر کی بات کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں توجاز بن یسوف کے طریقے طریقوں پر تنقید کی اس کی پالیسیوں پر اعتراضات کیے کام کرتے رہے سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ تو یہاں تک گرفتار ہو گئے اپنی طرف سے اسباب جو اختیار کرنے تھے اپنی حفاظت کے سب کچھ کرتے رہے گرفتار ہو گئے گرفتار کیا مرا گیا جب دربار میں شہید کیا گیا تلوار ماری اور بہت زیادہ خون نکلا تو جہاز کو ہے اس اپنے درباری قدیم سے کہا کہ جتنے آدمیوں کو ہم قتل کرتے ہیں خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اتنا خوف تاری ہوتے ساتھی کا خون اتنا خون نکلا ہے انہوں نے کہا کہ یہ گورنر صاحب ان پر کوئی پریشانی تاریخ نہیں ہے تلوار گردن گھروں میں جا رہی کوئی پریشانی نہیں جو اللہ کمر تھا وہ آ ہے بس اب وقت پہنچ گیا ہمارے پریشانی کی کیا ضرورت ہے تو اللہ والے ایسے ایسے حالات ہوئے اللہ کر کو دل جمی اور اطمینان نصیب فرماتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ میں شادی ہیں جو بیری مومنا میں قید ہوئے ہیں کسی کو ہے والا بیر مومنا میں کسی والن ایک ایسی جنگ ہے اس میں ساد اکرام کو بھیجا ہے تو سارے گرفتار ہو گئے ہیں اکثر شہید ہو گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں باقی لوگ تو ان میں یہ خبیب رضی اللہ عنہ کو لا کر مکہ مکرمہ میں بیچا کیا اور ان کو جو ہے تو ہے کہ مشرق نے خریدا کیونکہ اس کا باپ جو ہے تو جنگی بدر میں انہوں نے قتل کیا تھا تو بدلہ لینے کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں ان کو قتل کروں گا تو ان کی قسم ہوتی تھی قتل کروں گا کلجا نکال کر کھاؤں گا اور کھوپڑی کے پیالے میں شراب پیوں گا تب ان کی قسم پوری ہوتی تھی کھوپڑی کو اتارتے تھے اوپر کیسے تو اس پہ شراب پیتے تھے ان کو مکان مکان میں رکھا ہوا تھا اور ان کو ایک دن جو ہے تو شہید کرنے کے لیے باہر نکالا گیا تو حدودِ عرب میں قتل نہیں ہو سکتا تو باہر نکالا گیا تو اس پر ہاں پہلے جب قید میں تھے کپہار کی تو وہ کافر کہتے دو باتیں بڑی عجیب دیکھیں ایک تو کہتے ہیں ایک دن دیکھا کہ یہ انگور کھا رہے ہیں ان <&میز> انگور کا خوش ہے آدمی کے سر کے برابر اس میں سے انگور کھا رہے ہیں اور مکہ مکان انگور نہیں تھے یہ بڑی حیرت ہوئی اور دوسرا ایک چھوٹا انہوں نے کہا کہ, کہ میری شادی تو بہت قریب آ رہا ہے تو انہوں نے اسرا مانگا تاکہ اپنی صفائی وغیرہ کر لیں زیر ناس کو صاف کر کے تیار ہو جائیں تو انہوں نے اسرا دیا گیا اتنے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا ان کی اس میں جس ساتھ کپاڑ کو سخت خطرہ ہوا کہ اس, اس کے پاس ہے بچہ مارا چلا گیا ہے آپ کہیں اس کو پکڑ کا زبانہ کر زبان کر رہے ہم نے کیسے بھی کیسے لوگ کیسا آدمی سر سے گزرے ہوتا ہے کا سر تیر بھی ہے. اس کا سب سر جا رہا ہے لہذا اس کے کتنے سر آگے کر سکتا ہے کرے گا بڑا خوف ہوا چیٹیں مارنے کا فرقت نہ کرے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بلا وجہ جو ہے ایک معصوم جان کو ضائع کر دیں تو سارے نہیں اور جس وقت پھانسی تھی جان لگی تو اس وقت جب سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ خبیب کیا اچھا نہیں ہوگا کہ تری جگہ جو ہے تو بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پکا دیا جائے تجھے چھوڑ دیا جائے تو اس نے کہا کہ اگر آپ میرے چھوڑ آپ کہیں کہ میری کہ پھانسی پر اگر حضور صدر کو کیسے ہاں کہ میں اس بات کو بھی گورا کرنے کو تیار نہیں ہوں تو اللہ کہ زور صلن تشریف فرما فرمائے وہاں ان کے اکانٹا چپے اس بات بھی میں تیار نہیں ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جانے پاس تو اس افیاان نے کہا کہ اتنی زیادہ محبت والے میں نے کسی کے ساتھ ہی نہیں دیکھے اتنے اس کے ساتھی ہیں تم نے کہا کہ تمنا کوئی عرض ہو تم نے کہا میں دور کا دور کا تم نے پڑے تو اس وقت سے ہے تو یہ دور کاماز مستحد ہو گئی دور کاٹ پڑھے اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام عرض کیا کہ یا اللہ میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ مدینہ نگرہ میں وعلیکم السلام یا خبیر فرمایا اور فرمایا کہ خبیر جو ہے وہ شہید کر دیے تو اللہ تو بھارت تعالیٰ ایسے حالات بےگر ہو جائیں آج کل میرے پاس لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں ہم پشاور چھوڑ دیں صبح سات کی جائیداد بھیج دیں ہم چلے جائیں دلوں پر خوف و راستہ اتنے خائف ہوئے بھی. ایسے حالات آ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے فوجیں کھڑی ہوتی ہیں اصلیں موجود ہوتا ہے تعداد ہوتی ہے مال و دولت ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور باطن میں خوف اور آس تازی کا جات ختم ہو چکی ہے انس والے کا کیا نام تھا یہ بادشاہ کا ابو عبداللہ محمد ابو عبداللہ اللہ محمد, محمد انس کا بادشاہ ہے اور بارہ ہزار اس کی فوج ہے جب میرا اس کا بیٹھا ہوا ہے اور آخری مشورہ ہو رہا ہے کہ ماسرا ہمارا جو اخدارہ صاحب ہے اس کا یہ معاشرہ ہو گیا تو اب کیا کریں جب اس کو کہہ رہا ہے کہ معاشرے کو ذرا طول دو اتنے جم نہیں سکیں گے اور ہمیں اجازت دو کہ ہم حملہ کریں کہ لشکر کا آخری مار کر کریں کیونکہ اگر خدا نخواستہ اپنے ہاتھ بندوا کر زلیل ہو کر اپنے بال بچوں کو زلیل ہوتا دیکھتے ہوئے لوگوں کو زبہ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے دیکھنے تک نوبت پہنچنے کے جب ہلاک آ جائیں تو اس وقت آخری مار کر کرنا ہوتے آخر مار کرنا ہو تو مرد ایسے بھی رہے ہیں اگر کچھ حاصل ہو گیا تو ہو گیا نہ ہو گیا تو شہادت کا اعظم ہو تو ہوگا تو وہ آگے اس میں بج دلی کی حالت میں تھا آپ سے کہا نہیں نہیں بہت کچھ تو خونا جائے گا بہت کچھ تو سنا جائے گا اس کو نہیں کرتے ہیں بس. یہ ہمارے ساتھ ہے بائد, بائدت کر رہے ہیں اور سارے معاہدے کر رہے ہیں اور ہماری جائیدادیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی سب کچھ ہمارے پاس ہوگا کچھ بھی ہم سے لیں گے اور بس کے والے ہو کے ماتے تو, تو بات لیکن مذاکرات میں آپ لوگ سمجھتے نہیں صرف دہشت گرد بنے ہوئے ہیں ہندوستان کو سمجھتے ہی نہیں ہم مانگ ہونا چاہیے معاہدہ کر کے جب اس کے حوالے کیا اس نے اور باہر نکلا اور جب دوست کی ساتھ ہی اس نے کہا کہ جب مید, میدان میں مردوں کے طرح جمع نہیں ہو تو عورتوں کے طرح اس کو بانے کا کیا فائدہ ہے اس نے اقتدار پر قبضہ کیا اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینکا کو اس سے خون شروع کیا نہ میں نے چھانڈا پیٹ کیا اور یہ جی کہ وہ پہلے کے, کے دن باقی مجھ جمع کر کے کہا کہ تمہارے لیے جہاز آ رہا ہے پہلی بیڑا آ رہا ہے تمہیں لے کر جائیں گے اس میں ڈال کر سب کو سمجھ میں جا کر ڈبویا کیونکہ ایسے بزدلوں کا انجام ہی ہوتا ہے یہ انجام ہوتا خوف و راستاری کے مامال خراب ہوتے ہیں خوف و راستاری ہو جاتا ہے حوصلے کشٹ ہو جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کافر پر کیا کیا ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو جاتا ہے کسی کو یاد ہے وہ والا کوئی اخباری کہ جس وقت جنرل اروڑا جو ہے تو اس کی ایک اے کے نیازی کے جب پستول کو لے رہا تھا تو اس میں گولی پڑی اس وقت نے کیا کہا تھا نہیں کافر نے اس کو کہا کہ تیری جگہ میں ہوتا تو سارا اس گولی کا استعمال تو کرتا ہوں ساتھ وہ سار ڈال رہا اور اسے پاس تو جاتے ہیں ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت چھا جاتی ہے کوئی نتیجہ ہوتا ہے تو بعد خلفن اباسلا مرتبہ و شہبات اسل کا ان بعد میں سے ناخالفن کے پیچھے آنے والے سے آئے نوازوں کو کیا نف کی خواہشات کی پیروی کی اور جاگرے کھڑے مجھے آدمی کو فون کیا کسی اپ کسی ساتھی کا نام بتایا جی فلانے کے حوالے سے آپ سے بات آپ کا کر رہا ہوں تو بڑا آپ کا آپ سے بڑا متاثر ہے اور بڑی آپ کی تعریفیں کرتے رہتے باتیں بات اس نے کہ ہماری گھر والے خواب دیکھے ہیں خوابوں کی تعبیر سے پہلے خوابوں کی تحبیر گھر والی نے خواب دیکھے تھے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ ان کے ہاتھ میں تیار ہیں ان کے گھر میں تیار ہو رہے ہیں اور ان کی اہلیہ جائے اس میں کردار ادا کر رہی ہے خواب یہ تھا کہ رضی اللہ کا جنازہ ہے اور میں ان کو کفن میں رہی ہوں تعبیر یہ تھی گھر میں دن ٹوٹ ہے اور ذمہ دار کیے میں نے کہا آپ کے میں نے کہا کے گھر میں ٹیبل ڈش وغیرہ ہے ہم کہا ہے میں نے کہا معاف کریں میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کیا کرتا کے مسائل کا میرے پاس کوئی حال نہیں میں نے پہلے ٹیلیفون بند کر دیا میں بار بار ملائے, میں بار بار ملاتے ہیں ٹیلیفون بند میں نے کہ بند نہیں رہا, میں نے بند کیا تھا آپ نہ میں لوگوں کے بات نہیں کے میرے پاس کوئی نہیں کہا کہ میں گا اور آپ پانی ڈال کر اس کا جو ہے تو بجانے کا ختم کرنے کی تدبیر مجھے بتائیں میں کیا تدبیر بتاؤں گا جب سر کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو میں بجانے کی تدریر کیسے بتاؤں ایک ساتھی ہمارا کہہ رہے تھے بڑا وہ کیا شدت والا موقع اختیار کیا کرتے ہیں میں نے کہا ہمارے موقف یہی جی موقف ہے ہمارے پاس کوئی آپ کا آیا نہیں آ ہے نہ کرے گا مسئلہ کرنے کا نہ پوچھنے والا ہی نہیں ہم اس بار سے کی ہوئی جی. کوئی بھی نہ آئے جی. سر ہم کو تھوڑی فوج جمع کرنی ہے کل کو الیکشن لڑنا ہے مرکزی حکومت نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں چیئرمین میرے پاس ہوں پرچار پر میرے ساتھ چلو پھر کچھ دبدبا کھائے کیا ضرورت اپنی بات کو واضح کر سو نہ بیان کیا کر جائے کوئی اس سودے کو خرید لا ہمارے خرید لا نہیں خریدا نہ خریدے اپنا کام کرے تو محن اللہ کی بات پوچھتے آپ تو پوچھتے ہیں تو ہاں ایک بات یہ ہے کہ ضرور مومن والوں نے اسلام اخبار نے اکادمی کا آرٹیکل شائع کیا اس کا نام ہے عامر لیاقت یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس نے اس کے ویب سائٹ ہے جس پہ اس نے بہت گندی باتیں کی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو یا, یا, یا, یا, یا معلومات نہیں اسلام والوں کو کیونکہ اتنا معلومات رکھنا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے اور یا کس وجہ سے نے کیا سب ان کو خط دیکھا اس بارے میں تو کس اخبار میں آئے ہو شاید اس کا مضمون کس ہفتے والا تھا وہ کیا تاریخیارہ اٹھارہ تاریخ کے مومن میں آپ نے عمل لیاقت کا مضمون شائع کیا ہے یہ آدمی کے بہت گندے ویب سائٹ ہے جس میں سے صابع اکرام کو بڑا بڑا گالیاں بڑا بڑا کھا ہوا ہے آپ نے اس کا جو مضمون شائع کیا کہ آپ کو معلومات نہیں تھی اگر معلومات نہیں تو ویب سائٹ کون سا ہے سارے صاحب آپ کے پاس ہے لکھوانی آپ کے پاس ہے ویب سائٹ جیسے معلوم کرتے ہیں تو معلوم کریں نہیں کرتے ویسے ہی لکھ رہے ہیں آپ کو, کو اس کے بارے میں معلومات نہیں آپ نے شائع کیا تب تو آپ معذور ہیں اور باوجود معلومات کیا آپ نے شائع کیا ہے تو کس وجہ سے شائع کیا ہے یہ ضرور لکھیں سارے ٹھیک ہے نا جی سارے تاکہ لوگوں کو تم بھی ہو پہلے انہوں نے ایک مسئلہ ان ممن والوں نے وہ غیر معیاری لکھ دیا تھا پھر میں نے ان کو لکھوایا کہ آپ لوگ تو ماشاء اللہ آپ کو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کو ایسی اتنی حصل ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں مولانا نظریہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصل تائید کے لیے اور مولانا تھانی صاحب کو ہے جتنی طائد اللہ نے حضرت مولانا شریف تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نفیت فرمائی ہوئی ہے اور جتنی طائز اللہ کا بات ہے مولانا نظریہ صاحب کو مطالع فرمائی وہ آپ کی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں دیکھ رہے ہیں جو ان دعا زاد کی باتوں سے ٹکا رہے ہیں تو آپ کے لیے مفید نہیں ہے دوسرے موقع پر انہیں اس مسئلے کے بارے میں تھا تاکہ گان پڑا اس کے بارے میں پھر ٹھیک ہے ان کے مجھے آئے ہیں. کہ اس طرح یہ ہمارا جو سالانہ انتخاب ہوتا ہے اسے بعض بعض مختص کو میں خاص طور سے بلواتا ہوں اور جن کی وسائل کم ہو ان کو جانے آنے کا خرچہ دیتا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہمارا کام جو ہے یہ گہری نظر والے اہل علم کی نگرانی میں چل رہا ہو اور اس کو میں واضح طور پر بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوتاحیاں ہوئی اور آپ نے آنکھیں بند کی اور ان کی نشاندہی نہیں کی تو کیا کے نزدیک آپ آپ اللہ کے مجرم ہو گے میں نے اس بات کو آپ کو واضح طور پر کہہ دینے میں, میں نے شکایت پڑی بیان میں قواعد میں وہ اس میں تھا آگے سنہ فلم ساجد میں نے آگے سینے فلم ساجت پڑا فلاس ذرمان صاحب نے کہا کہ آپ نے آئی دوستی پڑھی تھی میں کہا آپ وقت کہنا چاہیے تھا کہ اس وقت میں کہا کروں میں نے کہا اسی وقت کہا کروں جس وقت میں اس کو غلط پڑھ رہا ہوں پرانا خرچہ اگر میں اس کو برا محسوس کرتا ہوں تو اس کا تو مطلب یہ کہ میں نفرست ہوں اور اپنی حیثیت جتانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں کیا مجھے ایک اصلاح کا مشورہ دے رہے ہیں میں اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں یہ تو نفرستی تو خیر جی اس بات کو ضرور لکھیں اس میں کوتای نہ کریں کتنا خرچہ آتا ہے لفافے جی؟ پر آج کل پانچ روپئے قربانی کریں میں ہم ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو خیال نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی کوتاوں پر اخلاج کی ترتیب قدم نہیں اٹھائیں گے اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اسٹاف پر کون کرے گا جی ہاں ہاں اچھا اب بتاؤ یہ تو تعریق کا حال ہے سے لوگوں کو جہاں تک لا رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا تو بھی اس وجہ سے متاثر ہوئے ہوں گے کہ تو اچھی بات ہے تو متدہ باغ اس کے باقی پروگرام آپ سنیں گے ہاں جی سن رہے ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا یہ اپنی سو باتوں میں سے بیس باتیں اپنی جو ہے تو مطلب کہ آپ داخل کرے گا اس کو تو آپ تائید دے رہے ہیں اس کی بات کو جو شائع کر رہے ہیں اس کو آپ تائید دے رہے ہیں تو اس تائید سے اس کے باقی موقف کی سر سب کی ہے اب جو اس کا کیا نام تھا ڈاکٹر جاگر کا پروگرام انڈیا چلا رہا تھا وہ پتا ہے اس کے سیجیے اس نے کیا حاصل کیا ہے پاکستان کے باہر لوگ جو پاکستانی جو باہر پاکستان کے مسلمان جو باہر ممالک میں وہ انڈیا کی پالیسی کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کی پالیسی کو غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس چینل سے جتنی باتوں کو سنا ہے سب کو ٹھیک کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ باقاعدہ لوگوں نے رابطے کیے ہیں ہمارے ڈاکٹر فقیر صاحب نے کہا تھا کہ انگلینڈ رشتے داروں نے بتایا کیوں انڈیا کی پالیسی سے متاثر تھے کیوں گئے ڈاکٹر اللہ خراب اس سے بول رہا تھا وہ کیبل کا بھی اشار بنا ہوا تھا اور ان کی پالیسیوں کا بھی اشار تھا وہ <coughs> لکھنؤ میں ہم عدت مولانا ابلاق صاحب رحمت اللہ سے ملنے کے لیے گئے اسپتال آئے ہوئے تھے واپسی پر انہوں نے کہا کہ میرا مانجا ہے ڈی سی ہے یہ اپنی گاڑی میں آپ کو پہنچا دے گا نظر تو جو ہمیں بٹھایا ہمارے رکملان صاحب ہم رحمت اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے کہہ رہے دیکھیں نا جی آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں آپ جا کر بات تو پاکستان والوں کو سمجھائیں نا جی روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں انڈیا کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں اپنے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اپنے ویوسائیں ضائع کرتے ہیں ہماری ویوسائیں ضائع کرتے ہیں یہ کیا وہ روزانہ جھگڑے کھڑے کرتے ہیں پنگے ڈالتے ہیں تو ہمارے ہم تو حضرت صاحب کے ساتھ جو ہم بولتے نہیں تھے کہ وہ بولیں گے تو انہوں نے ہماری طرف دیکھا مسکرائے ہم گھر پر پہنچے نتبا پہنچے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ایسا تو ایسا تو پالیسی نہیں بنایا اپنی پالیسیوں کا ترجمان بنا کر بنایا مسلمان تو ہے اللہ رسول آخ کو مانتا ہے لیکن زین تو اس کا ہندوستانی ہے زین تو اس کا ہندوستانی آپ ڈی سی بنایا یہ ہاں کس بات کی توبہ کی ہے وہ تو شی کا بات ہے تقیہ اپنی بات کو چھپاتے ہوئے اس بات کو سامنے کرو جس کو کہ لوگ نہ سمجھتے ہوں تو اس کا یہ ویب سائٹ ہے نا یہ عام ہو گیا نا ہم لوگوں نے اس کو ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو دیکھو اس کی باتوں کو سنو کیا کہتا ہے اب اسے تقیہ کرتے ہوئے اپنی پر صفائی رہی ہوگی کار کے کام کرنے کے لیے اس پہ گزام مارو ٹھیک ہے نا جی ایک دفعہ یہاں انجینئر یونیورسٹی میں الیکشن ہو رہا تھا تو ایک قاجانی کھڑا ہو گیا فواد اس کا نام تھا لڑکوں نے کاجانی کو کا ووٹ نہیں دیتے ہیں اور اس کے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں اس اس کے ساتھ سا... سا... سا... کی جو پارٹی کے سپورٹر اور اس کے سارے سا آئے اس میں گلبہدر بھی تھا بھی جو ڈائریکٹر سیکرٹری فون کا مارے قریب بیٹھے گل بہادر تھا یہ بھی آیا تو کہتا ہے مولانا صاحب کیا ملنے گے مولانا صاحب گورا کہ الیکشن جو مانے گی اور سڑے مسلمانے خا خبر آتا نظر کے کہ بانے آدمی مسلمان ہو رہا ہے تو مولانا کہ بچہ نہ مسلمان لے گی کہاں الیکشن والے نے کہے کہ والے نے کہا اترے نہ تو والے نے کہا صاحب رحمۃ اللہ ایسی پختہ بات کیا کرتے تھے یعنی سیاسی امور میں نے اتنا پختہ بھی نہیں دیکھا جتنے تھے جتنے اور دو بھائی کہ غلطی ہوئی ہو اگر ہوا میرے بھائی سانپ جو ہے تو بڑا اعلان کر کے آ رہا ہو میں نے زیرا زہر ختم ہو گیا ہے اب میں مسلمان ہو گیا میں آپ کے قریب آ رہا ہوں بس صرف میں آپ کا ایک پیار دینا چاہتا ہوں ہاں جی مجھے بڑے پسند آ گئے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں گے اس کے لیے ہاں جی ہاں جی یہ پت ہے آپ کے باغی مطلب نیبر نیبر پڑوس بتانا آتکوادی جو آئے تھے تو پڑھے کوئی خبر یہ رنگ سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ دلوں میں بہت بھرا ہوا ہے بہت بڑا ہوا ہے اس پر کبھی مطمئن نہیں ہونا ہے کبھی مطمئن نہیں ہونا یہ جو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ جو اپنے مطلب کہ ساتھی ہوں ان کو آگے بڑھانے پر اور کی پرسنک لانے کے لیے کوشش کیا کرو تاکہ ان کی راستہ ہموار ہو الیکٹروفر جو ہے وہ تو معافی کے طور پر کام کر رہے ہیں اور تجھے چھوڑ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کا گلے کھڑا ہے یہ ایسے واقع یاد آ گیا آپ کو میں سنا دوں ہمارے کار بھی میں ریٹائر ہو گیا آج بھی دیندار آدمی اچھے آدمی پرنسپل اتنا آدمی اگر کوئی کی پوسٹ کے قریب ہو کتنا کام کر سکتے ہیں ہمارے پرنسپل ایک آدمی کو دانا چاہتا ہے میں گیا اس سے بہت میں نے بات چیت کی میں نے کہا جی آپ اس کو نہ لائیں اس آدمی کو لائیں اس میں یہ دینی فوائد نہیں ہے باتیں یہ باتیں تو اللہ اس کا بھلا کرے اس کو میرے بات سمجھا اس نے بات مان لے میں آ میرے بات دوسرا آدمی جا ٹکرا ملنے کے لیے کو بلایا جی. اس نے کہا کہ سر دو جی وہ باتیں نہیں کیا تھا یہ بس آپ خبر ہے تو آیا دوڑ کر میرے پاس ڈاکٹر صاحب آڈر بنا ہے اکڑا جب تک مجھے بلائے گا نہیں میں لے کر نہیں جاتا ہوں اتنی دیر میں کچھ کر سکتا ہوں تو کر لو اس کا کوالج ہی وہ کا بس میں وہ دیکھا میرے بس میں اتنا تھا کہ کٹائی پر نے گا ہوا ہے میں کٹائی کر کے رکھا ہوا ہوگا جاتا نہیں خود اس کو جب تک بلایا نہیں اس نے اتنا وقت میں کر سکتا ہوں اور تم کچھ کر سکتے میں پھر گیا پھر گیا پھر میں اپنا سارا سبق دوڑایا اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ دن فائدہ ہوگا یہ دن ہی فائدہ ہوگا تو دیکھو ڈاکٹر صاحب تھوڑا یاد اس کے ڈرائیور صاحب کراؤ اور کاغذ لے کر جا کر آج بھی تو ریگول کراؤ دوڑوا جی کوئی گزائش ادھر ہے چلو یہ بات یاد آ آپ کو بتا دوں صاحب لکھتا ہے شاہب نامے میں اور صاحب نے شاہ نامہ پڑھا ہے ہاں جی اچھا آپ نے پڑھا جی جس کو شاہ نہیں پڑا اس نے سدی کا کچھ نہیں پڑھا چارنا تو رائے میں رائے کے میر مولانا شاہ صاحب نے نہیں پڑھا جب شاید ہوئے رائے پڑھا اس نے لکھا ہے کہ ایک میٹنگ ایسی ہوئی کہ یوفار نے مجھ سے کہا کہ اس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے میں پرسنسکٹ تھی ساری بات میں نے بیٹھ کر ریکارڈ کرنی ہوتی تھی اس نے کہا آپ قدرت صاحب اس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ نے کمرے میں رہے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ہو لوگ ملے اور ملنے کے بعد باتیں باس ہوئی گرما گرمی اس میں ہوئی باتیں اونچی ہوئی نیچی ہوئی یہ سارا دورانیا گزرا اب سارا دورانیا گزرا کہتے بس بہت ہی مچیات کیونکہ میں تھا نہیں اب مجھے کیا پتا اس میٹنگ میں کیا تھا کیا نہیں تھا خیر کہتے ہیں ہو ایسا ہوا کہ ایوب خان نے مجھے ایک بھیجا جس پر اسلامی جمہوری ہے پاکستان کی جگہ جمہوری ہے پاکستان لکھا ہوا میں نے کہا کہ قائب کر دو اور نیچے اس میں لکھے ہو جمہوری ہے پاکستان تو میں نے کہا جی یہ آپ سے بھول گئی یہ بات اسلامی جمہوری لکھنا کہ کی کیا بات ہے اور نے کہا کہ ایسا بات ہے کہ اسلام اسلام کا لفظ لگانے سے کیا ہوتا ہے ساری دنیا میں ہمارا وہ لوگ ہمیں جو ہے تو سیکر کی جگہ جو ہے بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے رویے اور تعلقات خارجہ جو ہیں ہمارے متاثر ہو رہے ہیں اس سے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریہ پاکستان کیا فرق پڑتا ہے بڑی حد تھی کہ اگر لفظ اسلامی ہٹا دیا گیا تو سے اسلامی ہٹا دینے کے بعد مطلب یہ سارے ملک کی طرح اب چلو کسی آہد میں لکھی ہوئی بات یہ خیر کشریف کے خلاف قانون نہیں بنے گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کسی وقت بھی اگر کوئی باش باشور اسمبلی آئی تو آپ کا آئین پورا شریر قانون کے نفاذ کی ضمانت دے رہا ہے سرطر کا جو آئین ہے یہ پوری شریع کے نفاذ کی ضمانت دے رہا ہے لیکن آپ کی پارلیمنٹ میں جانے والے جو مولوی صاحبان ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کتنا کرنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میری کیا ذمات میں چلے بات یاد آ میں آپ سے کہہ دوں گی میں کام میں تھا جی اب صاحب والے بھائی جو ہیں سیاسی لوگ جاتے آتے ہیں ان سے ملتے رہ کر دیتے ہیں تو وہاں مردان کا ایک قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھا ہوا ہے بڑا پریشان جب کے کارخانے وغیرہ تباہ ہوتے ہیں جاتے ہیں وہاں پر <تصح> بڑا پریشان ہے خدا میں اب منان صاحب نے کہا پلانے ہی دیکھنا طرح کے سبق والے ہوئے سنگر ہے پلانیاں نے کہا سنگر ہے جی ایسی سینے دے. تو اب ہے کہ اس کے لیے دعا کرو نا کہ اللہ فضل البا یہ ہے وہ ہے میں کہہ تو دعا کماؤ میں نے کہا دیکھو جتنی پاکستان میں بےدینی ہو رہی ہے اور سب کا عذاب جو ہے تو وہ پارلیمنٹ اور صدر پر دمپراتا ہے جتنا ساری بےدنی ہو رہی ہے ہم بے بس ہیں خو. اس کے براہ راست ماخوذ یہ پارلیمنٹ کے نمبر اور یہ وزیر اعظم مقصد روپئے پکڑ نہیں چاہیے پکڑ دے تو مکھ کھلا دیکھا چنگا ہوا نورا چنگا شو حاجی اس کا جبڑا اوپر نہیں اٹھ رہا تھا اور نہ جبڑا چل تو سوالے والا تھا چنگڑ کھڑے ہوا جی ہر لمحوں گے دعا بکی تھا چلتے ہوں جب خوب پریشان ہوا نا تو میں نے کہا کھلا تھا سورج پر ہے بڑا خوش ہوا کہ میں نے کہا جس بات بھی پارلیمنٹ کی میٹنگ میں جایا کرو تو کھڑے ہو کر کہا کرو کہ آپ جو خیراتی شریعت چلا رہے ہیں میں اس کا مخالف ہوں میں اس کو نہیں چاہتا ہوں میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں ایک دفعہ یہ بات سے بات یاد رہتی مجھے نے کہا کہ شیئر, شیئر کے وہ لینے کا تقریبانی صاحب نے فتویٰ کر دیا ہے بات کر کے بات کرنا چاہ رہا سر اسی نے ایک آدمی نے دو کروڑ روپے کے شیئر دیے دو کروڑ گئے دوسرے آدمی نے چھ لاکھ کے شیئر لیے چھ لاکھ ڈوب گئے دو کروڑ والا جو تھا اس کو ہمارے من رحمت اللہ کی بیوہ بیوی نے بھی دو لاکھ روپے دیے تھے کیونکہ اس نے کہا تھے پیدے والا انویسٹمنٹ نہیں تمہارے پیسے بھی کموں گا کہ تمہیں فائدہ ہو خدمت کے طور پر دو لاکھ روپئے ڈوبے اس کے بعد دو ڈوبے ہے میں نے کہا جب ڈوبے تو ایک لے کون گیا ہے ہاں جی لاکھ پیسے ڈوبی سوئی واہ چار لے لیے کس نے ہاں جی تو انہوں نے کہا یہ کوئی اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے کس میں وہ ایکسچینج کریچ کرتا ہے پھر یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے, طرح ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی ماشی سے لاحق مجھے بیان کر کے بتایا اور نے کہا اس طرح ہوئے ہیں تو یہ جو ہے یہ باہر ملک کے لوگ لے کے ہمارا خون پسینے کی کمائی یا اللہ شریق کو مماج اعلی علیہ دینی میں حرج اس کو اصول ہے کہ وہ آپ کو تکلیف میں نہیں ہو تلا یا آپ کو یہ ہے کرنے کے لیے نہیں ہے اس کے سارے افعال ہیں وہ آپ کو تحفظ دے رہے ہیں آپ کے کاموں کو بنا رہے ہیں تو تک اسمانی صاحب کے فت نے کیسے لوگوں کو ڈبو دیا تو میں کہ مجھے, مجھے فتو دکھاؤ وہ فتو واقعی ٹھیک تھا اس میں تفصیلات کیسی کمپنی ہو جس کے کارخانہ نہیں چل رہا ہو اس کے وسائل موجود ہوں اس پر جو تو نفع نقصان ہو رہا ہو اور ساتھ اس کا کچھ جو ہے تو اور سودی بھی ہو وغیرہ وغیرہ بھی ہو تو اس میں آپ جو ہے تو رہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا حل کاروبار چل رہا ہے لیکن آپ ہر میٹنگ میں بطوری ممبر کے اس بات کا اعتراف کریں گے کہ میں آپ کے اخلاف لال لال پانی سنگھ کے ساتھ نہیں ہوں میں پانی سنگھ کے ساتھ ہوا ہوں میں کو آبی بلا خان خوبصورت تک اس بانی سے جائز پڑ دیے گا تفصیلات کوئی نہ وہ تودار تو نہیں بولے اتنا تو اس لیے ہم جو پرانے زمانے کے ہمارے جو فکار ہیں اور پرانے زمانے کے جو مولک صاحبان ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ دار سے مسئلے ہم تو پوچھتا ہے کہ الٹے ہے سیچے ہوا سی نہ چلو کہ ہم کہتے ہیں دار ہو جاؤ جاؤ گھر اب اولٹی تھی منہ بھر کر تھی نہیں منہ بھر کر تھی باہر نکلی اندر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے رات اندر ہوئی ہے تو محفوظ مسئلہ بتاؤ آسان تھا جس کو اس پر عمل کر لیا کریں ہاں کوئی آپ سے کورس کرنے کے لیے کوئی آیا ہوا ہے تو آپ کا طالب علم ساری تفصیلات سمجھاؤ کھو ہے اس پر عمل کیا کرے ہمارے ایک دفعہ ڈین صاحب اساری بھی آ گئے پہلے آ گئے تھے نماز وقت تو لیٹ گئے جی لیٹ میں گیا تھا اس طرح کیا جی اور وہ جی تو اٹھے نمبر پر بیٹھ کے مارن جی. نماز پڑھا دی تقریب بھی تھی نماز پڑھا دی وہ تھا بجے کہ اس کا ادھیکاری کا پروفیسر تھا یہ کہا کرتا ہے جی ان کا مال ہے سویا سو کر اٹھایا اس نے گیا تھا وہ نماز پڑھا لی ہے میں نے خیر میں نے نہیں بتایا بتایا تھا کہ میں کتنا سویا ہوں اس وقت کتنے کار وہ ختم ہوئے تھے کتنے بیدار تھے جی اس میں بیدار تھا وا خارج ہونے کا مجھے احساس تھا نہیں سوائے ساری تفصیلات آتی ہیں نوم کے بارے میں اس نے اس پر عمل کیا وہ ساتھی کو میں بتا دوں بعد بلا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سوئے کے ناکے کی طرح ان کو مسئلہ بتاؤ گے نا کہ یہ بچے آئے دار سوریوں میں بہت مسئلہ بکھائے گا نا آتی بہت مچے رہی گیا گھر مار جاتے اس سے اس آتی کو گزارے گا پھر Naa Naa Naa Naa Naa